بالخیار مسئلہ یہ کہ میں نے اپنی زمین بیچی زید کے ہاتھ تو زید و مشتری اس نے مجھ سے زمین خریدتے ہی اس کے اندر ایک عمارت تعمیر کر لی یا اس کے اندر ایک باغ لگا لیا اس زمین کا جو پڑوسی تھا عامر اس کو پتا چلا بھائی کہ زمین میرے پڑوس میں بھی کی ہے کچھ عرصے بعد پتا چلا پہلے تو اسے پتا ہی نہیں تھا اب اس نے شوفا کر دیا تو بھائی اب کیا کیا جائے وہ تو کیا کر چکا ہے اس زمین کے اندر عمارت بنا چکا ہے یا اس کے اندر باغ لگا چکا ہے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں بھائی شفیق و شریعت نے حق دیا ہے شفے کا یہ کیا کرے گا شفے کے ذریعے زمین کو لے لے گا بھئی اس نے جو باغ لگایا ہے یا بلڈنگ بنائی ہے کہتے ہیں بھائی لین شفی کو اختیار ہے چاہے تو کیا کرے مشتری سے کہے کہ یہ اپنی بلڈنگ اکھاڑو یہاں سے لے جاؤ یا اپنا باغ اکھاڑو یہاں سے لے جاؤ یا چاہے تو اس بلڈنگ یا باغ کے پیسے دے دے اور زمین سمیت یہ باغ بھی لے لے اور یہ بلڈنگ بھی لے لیکن یاد رکھو پوری بلڈنگ کے پیسے نہیں دے گا بلکہ ملبے کے پیسے دے گا کیونکہ پہلا اختیار کیا تھا بھائی <سطور> زمین لے لے اور مشتری کو کیا کہے اپنا عمارت اکھاڑ کر لے جاؤ یعنی عمارت گراؤ ملبا لے جاؤ یہاں سے اٹھا کر یا باپ گراؤ اور لے جاؤ تو اب جب وہ لے کر جائے گا تو اس کے پاس پوری بلڈنگ ہے یا ملبہ ہے ملبہ ہے تو لہذا اب یہ بھی اس سے لے گا تو کس قیمت پر لے لے گا ملبے مثلا پوری عمارت اس نے بنائی ہے دس لاکھ کی لیکن اب اس کا ملبہ صرف کتنے کا بنتا ہے دو لاکھ کا تو چاہے تو اس سے ساری بلڈنگ لے لے زمین کے بھی پیسے دے دے اور اس بلڈنگ کون سی ملبے کے ملبے کے پیسوں میں اسے یا یا وہ باغ باغ لگے ہوئے کے پیسے دے کر خرید لے اکھڑے ہوئے باغ کے اکھڑے <re toast> uh. ہوئے باغ کے سورج سمجھنے میں گئے بھئی یہ کیا وجہ ہے مشتری بچارے کا تو نقصان ہو جائے گا اس کی بلڈنگ اس کو گرانا پڑے گی ملبہ صرف بےچارے کے پاس آیا یا باغ اکھاڑنا پڑے گا تو اس کا تو نقصان ہوا کہتے ہیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ شفیق کو شریعت نے حق دیا ہے کس چیز کا شفے کا حق دیا ہے اور جب شفے کا حق دیا ہے تو مشتری نے جو عمارت بنائی اور جو درخت لگائے کوئی اس کی اجازت سے لگائے یا بغیر اجازت کے بغیر اجازت. اس نے تو کوئی اجازت نہیں دی اس کو تو حق تھا کہ وہ کیا کرے چپا کر کے زمین لے لے تو اس کی طرف سے کوئی اجازت نہیں لہذا اب یہ نقصان کیا کرنا پڑے گا مشتری کو اٹھانا پڑے گا بھئی. وہ زمین کیا شفیع کا بڑا پکا حق ہے شریعت نے اسے دیا ہے بھائی جب وہ طلب مواسبت کر چکا ہے طلب اشاد کر چکا ہے قاضی کے پاس جا کر کیا کر لے گا زمین کو لے لے گا اور دو صورتیں بن گئیں چاہے تو کیا کرے چاہے تو مشتری کو کہ اپنا باغ اپنی بلڈنگ کو کھاڑو اور یہاں سے لے جاؤ یا چاہے تو ان اکھڑے ہوئے بلڈنگ یا اخڑے ہوئے باغ کے پیسے دے کر اسے یہ باغ خرید لے یا عمارت لے لے بھائی سمجھ کیونکہ اس کا حق وابستہ ہو چکا ہے بھائی تو کہتے ہیں اذا بنل مشتری اوغار آسا اور جب تعمیر کی مشتری نے اوغار آسا یا غاراسا کیا درخت گاڑے یعنی درخت اگائے درخت لگا دیے پھر فیصلہ کیا گیا شفیع کے لیے شفے کا فو بالخیاری تو شفیع کو اختیار ہے انشا خدا حا چاہے تو لے لے اس زمین کو گئی کس کو زمین کو کیا کرے لے, لے بس بسمنی کس کے عوض میں <تصفح> ایک تو سمن دے دے گا سمن کے عوض میں والغرس قیمت اور اس عمارت اور ان لگائے ہوئے درختوں کی قیمت کے بدلے میں مقلوین اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں؟ اکھاڑے گئے ہوں یعنی سالم عبارت کے پیسے نہیں دے گا سالم باغ کے پیسے نہیں دے گا بلکہ हुई और उखाड़े ہوئی इस बिल्डिंग اور اکھاڑے ہوئے باغ کے بھائی سورج سمجھ میں आ گئی تو سمن بھی دے گا کیونکہ سمن تو کس کے بدلے ہیں زمین اور ساتھ کیا کر دے اکھڑے ہوئے یعنی ملبے کے پیسے دے دے اور یا اکھڑے ہوئے وہ بھی لے لے ساتھ اس کو اختیار ہے چاہے یوں کر لے اور چاہے تو کیا کرے مجھے صرف زمین چاہیے نہ مجھے آپ کی بلڈنگ کی ضرورت ہے اور نہ ان تو چنانچہ کہتے ہیں وہ انشاء اور اگر چاہے تو کل لفل مشتری ابھی کل مکلف بنا دے گا مشتری کو ان کے اکھاڑنے کا سورج سب کو سمجھ میں آ گئی تو اس کا حق ہے ہمارا نا زمین کی وابستہ ہو چکا ہے آپ اس کی عمارت تعمیر کرنے کی وجہ سے یا درخت لگانے کی وجہ سے اس کا یہ حق ہم نہیں ہم ختم کر سکتے شریعت نے اسے یہ حق دیا ہے جی اور اس پر لازم بھی نہیں کر سکتے کہ اب تمہیں کیا کرنا پڑے گا پوری بلڈنگ کے پیسے دینے پڑیں گے یا پورے باغ کے بھئی بھائی وہ تو شریعت نے زمین لینے کا حق دیا ہے تو اب اب ہم اس پر لازم کر دیں گے تمہیں کیا لینا پڑے گا تو اس کا نقصان ہے نقصان نہیں ہے اس میں بھئی تو مزید پیسے دینے پڑیں گے تو اس کی مرضی ہے چاہے تو کیا کرے مشتری کو کہے لے جاؤ اپنی چیز یہاں سے اکھاڑ کر لے جاؤ میں صرف زمین لوں گا اور چاہے تو بلڈنگ بھی لے لے اور باغ بھی لے لے لیکن ان کے سالم کے پیسے نہیں دے گا بلکہ کس کے دے گا اکھڑے ہوئے کے ہوئے ہوئے ہوئے پیسے دے گا اس لیے کیونکہ جب اگر مشتری وہاں سے لے کر جاتا تو اس کے پاس سالم باغ آتا سالم بلڈنگ آتی یا اکھڑے ہوئے آتے تو وہی اس کے پاس آنا تھا وہی پیسے دے کر لے لے اسے صورت یہ بھائی پہلے ایک بے کا مسئلہ سمجھ لو اس سے پہلے میں نے زید سے ایک زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد عام بے کی بات کروں کا مسئلے کو بھی چھوڑو عام بے میں میں نے زید سے ایک زمین خریدی زمین خریدنے کے بعد میں نے اس میں ایک گھر بنا لیا یا میں نے اس میں ایک باق لگا لیا محنت کی بھائی پیسے وغیرہ لگا ایک باق تیار کر لیا کچھ عرصے کے بعد ایک شخص آیا اس نے دعویٰ کر دیا بھئی یہ گھر یہ جگہ تو میری تھی زید نے کیسے آپ کو بیچ دی قاضی کے پاس چلا گیا بھئی گواہ وغیرہ پیش کیے بھئی پتا چلا واقعی اس کی زمین تھی چنانچہ قاضی کیا کرے گا وہ زمین اس کو دلا دے گا اب بھئی کیا کریں بھئی بھئی مشترک معلوم ہوا زید نے زمین ویسے بیچی تھی زمین اس کی نہیں تھی لہذا زمین کے پیسے اسے لیں گے اور کس کو دے دیں گے جس نے زمین خریدی تھی اس کے حوالے کر دیں گے لیکن پھر مشتری کا تو اور بھی نقصان ہوا ہے اس نے بلڈنگ بنائی تھی یا نہیں درخت بھی لگائے تھے اگر باغ لگایا تھا تو اس کا بھی نقصان وصول کرے گا یا نہیں کہتے ہیں ہاں اس کا بھی نقصان وصول کیا جائے گا بائی سے کیونکہ یہ دھوکا کس کی طرف سے ہوا <مید> بائی کی طرف سے بائے نے اس کو ایسی زمین حوالے کی جو دراصل اس کی تھی ہی نہیں تو بائے کی طرف سے دھوکا ہوا تو اب مشتری زمین کے پیسے بھی لے لے گا اور جو بلڈنگ اور باغ کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے وہ بھی کیا کرے گا لے لے گا صورت سمجھ میں آ گئی اب یہی صورت شفا کے اندر بناؤ بھائی میں نے میرے پڑوس والی زمین بک بھائی میں نے فوراً اس پر شفا کر دیا اور شفے کے ذریعے لے لی, لی لینے کے بعد اب میں نے اس کے اندر ایک عمارت بنا لی یا باغ لگا لیا کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی نمودار ہوا اس نے کہا بھائی یہ زمین تو میری ہے کیسے بائیں بیچی اور کیسے تم نے شفا کر دیا اللہ بھائی میری زمین میرے حوالے کرو قاضی کے پاس چلا گیا گواہوں کے ذریعے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی زمین اس کی ہے چنانچہ زمین اس کو دلا دی جائے گی جب زمین اس کو دلائی تو اب زمین کے سمن جو ہیں میں واپس وصول کروں گا اگر میں نے وہ بائیں کے حوالے کیے تھے بائیں سے زمین لی تھی شفے کے ذریعے تو بائیں سے لے لوں گا پیسے واپس اگر میں نے سمن زمین کس سے لی تھی مشتری سے تو مشتری سے میں اپنے پیسے لے لوں گا لیکن بھائی میرا ایک اور نقصان بھی تو ہوا شفے کیا, کیا تھا بلڈنگ بھی مسئلہ بتلایا تھا کہ وہاں پر اگر اس طرح ہو جائے کسی اور کی چیز نکل آئے تو وہ اپنا نقصان بھی وصول کرتا ہے مشتری یہاں بھی تو شفیع دراصل کون ہے شفیع مشتری ہی تو ہے اس لحاظ سے بھائی سمجھ میں تو یہاں یہ بھی وہی صورت بن گئی لہذا یہاں بھی کیا ہونا چاہیے نقصان وصول کرنا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھائی بے کے باب میں مسئلہ اور تھا یہاں مسئلہ اور ہے بے کے باب میں باہمی رضامندی سے زمین اس نے خریدی تھی دونوں نے آپس میں باہمی رضامندی سے بے کی تھی تو وہاں پر دھوکہ آیا لیکن شفیع کے اندر جب اس نے شفیع زمین لیتا ہے تو وہ اس کی مرضی سے لیتا ہے یا جبرن لے لیتا ہے جبرن لے لیتا ہے تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے دھوکا دیا بھائی اس نے کیا دھوکا دھوکا ٹھیک ہے, ہے تو دھوکا ہی لیکن اس نے کہا تھا یہ زمین لے لو اس نے تو کہا ہی نہیں بھائی یہ تو اس نے جبرن کیا کی ہے زمین فیحال اس صورت میں آپ وہ جو عمارت یا بلڈنگ کا نقصان ہوا ہے وہ وصول نہیں کر سکتا کون نہیں کر سکتا وصول؟ شفیع شفیع یہی بات کر رہے شفیع اور اگر لے لیا اس گھر کو یا زمین کو شفیع نے بنا او سا پاس اس کے اندر تعمیر کی یا کوئی درخت گاڑے درخت لگائے سو مستر اس زمین کا کوئی مستحق نکل آیا رجا سامنی تو مشفی رجوع کرے گا کس کے ساتھ بھائی سامن کے ساتھ یعنی سامن تو واپس لے لے گا ولا قیمت غرسی اور رجوع نہیں کرے گا اس عمارت کی قیمت کے ساتھ اب اول اور وہ جو درخت ہیں بھائی گاڑے گئے ہیں, لگائے گئے ہیں ان کی قیمت کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا وہ ایزانہ داروختارا مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے کو اپنی زمین بیچی اور زمین میں ایک عمارت بھی تھی یا ایک شخص نے دوسرے کو زمین بیچی اس زمین کے اندر ایک باغ بھی تھا او سارا باغ اس نے بیچ دیا یا سارے عمارت سمیت زمین بیچ دی اب شفیع اس کو لینا چاہتا ہے کسی نے شفا کر دیا اس کے پڑوسی نے سمجھ میں آیا تو شفے کے وقت یا لیتے لینے سے پہلے وہ کیا ہوا زلزلہ آیا وہ عمارت گر گئی یا وہ باغ یا آگ لگی وہ عمارت جل گئی یا وہ باغ سوک گیا ختم ہو گیا خراب ہو گیا تو اب بھائی وہ بلڈنگ گری ہے یا وہ بلڈنگ جل گئی یا وہ باغ خشک ہو گیا تو کیا اس صورت میں جب شفیع زمین کو لے گا تو وہ جو بلڈنگ کے پیسے کم کیے جائیں گے یا کم نہیں کیے جائیں گے باغ کے پیسے کم کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے کیونکہ وہ بھی تو تھا لیتے وقت مشتری نے جب لیا تھا بلڈنگ سمیت ہے بغیر بلڈنگ کے بلڈنگ کے ساتھ اور باغ سمیت ہے بغیر باغ کے باغ سمیت تھا اور اب شفیع کس طرح لے رہا ہے بلڈنگ سمیت ہے یا بغیر بلڈنگ کے ہے <تصفيق> بغیر بلڈنگ کے اور بغیر باغ کے لے رہا ہے تو اب تو وہ ایک چیز ختم ہو چکی تو کیا اب پیسے بھی اسی کے بقدر کم ہوں گے یا کم نہیں ہوں گے کہتے ہیں نہیں بھائی پیسے اس کے میں کمی کوئی نہیں ہوگی شفیع لینا چاہتا ہے تو سارے سامان دے کر یہ لے لے گا اور چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ دے یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کر لے بلڈنگ کے پیسے کم کرے اس میں یا باغ کے پیسے اس میں سے کم کرے بھائی کیا وجہ ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے اور یہ جو باغ وغیرہ ہیں یہ طبعاً آئیں بے میں داخل ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو اپنی ایک زمین بیچی اس زمین میں سو درخت بھی لگے ہوئے تھے تو بتائیے بھائی یہ سو درخت خود بخود عقد میں شامل ہوں گے یا شامل نہیں ہو جائیں گے خود بخود تابع یہ تو تابع ہے ہمارا نا خود بخود عقد کے اندر داخل ہو گیا اسی طرح ایک زمین میں نے آپ کو بیچی اس زمین کے اندر دو چار کمرے بھی بنے ہوئے تھے ایک بلڈنگ بھی کھڑی تھی تو وہ خود بخود اس میں داخل ہو جائے گا نہیں داخل ہوگا تو وہ چیزیں تب ہیں جب یہ تابے ہیں تو ہلاک ہوئی ہیں سماوی آفت آئی ہے کوئی مشتری کے اپنے عمل کا دخل تھا بلڈنگ کے گرانے میں نہیں تو لہذا یہ چیزیں یوں سمجھا جائے گا مشترکہ کوئی جب عمل نہیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ مشتری نے جو پیسے دیے تھے وہ صرف زمین کے دیے تھے اور یہ چیزیں تو تب عن کیا ہو گئی تھی بے کے اندر؟ ملت ملت اور اب مشفی بھی کیا لینا چاہتا ہے زمین لینا چاہتا ہے تو مشتری نے جو سارے پیسے دیے تھے کس کے تھے ملت ملت ملت تو یہ بھی اب سارے پیسوں کے بدلے لے گا کسی قسم کی کوئی کمی نہیں صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ ایزن حد امت دارو اور اگر جس اور جب گر جائے گھر او اور قد بنا اہا یا جل جائے اس کی عمارت اور جب فش جر البستانی یا خشک ہو خو جائے باغ کا درخت بغیر عملی احدین بغیر کسی کے عمل کے آسمانی آفت آئی بھیا سنیں فش شفیع اور بل خیات تو شفی کو اختیار ہے انشا بھی جمی چاہے تو اس کو لے لے سارے سمن کے بدلے میں کا اور چاہے تو چھوڑ دے یہ نہیں نہیں کر سکتا اس کے مطابق یا میں کم پیسے دوں گا وہ ان ناقاضہ دوسری صورت بھائی پہلے جو بلڈنگ گری ہے وہ مشتری کے عمل سے گری یا خود بخود بھائی آسمانی آفت آئی اب دوسری صورت ہے مشتری بلڈنگ گراتا ہے اب بھی کمی ہوگی یا کمی نہیں ہوگی کہتے ہیں اب کمی ہو جائے ایک شخص نے دوسرے سے زمین خریدی اس میں بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی بھائی اور اس نے وہ بلڈنگ گرا دی خود یا باغ لگا ہوا تھا اس نے خود کیا کیا سارا باغ کٹوا دیا اب شفیع نے شفا کیا اس کو بے کا پتا چلا اور اب جب اس کو زمین ملے گی تو بغیر بلڈنگ کے ہوگی لہذا اسی کے بقدر پیسوں میں کیا کر دی جائے گی امی زمین امی اور بغیر باغ کی ہوگی تو اسی کے بقدر کیا کر دی جائے گی پیسوں میں امی امی کمی امی امی کر دی جائے گی بھائی بھائی یہ کیا وجہ ہے پچھلے مسئلے میں آپ نے کہا تھا کہ زمین یہ بلڈنگ تابعہ ہے یہ درخت تابعہ ہیں لہذا ان کے مقابلے میں گویا سمن ہیں سارے سمن مشتری نے کس کے بدلے میں دیے تھے زمین کہتے ہیں بھائی وہاں پر جو گیچی گری تھی ضائع ہوئی تھی وہ آسمانی آفت تھی اور یہاں پر مشتری خود کیا کر رہا ہے گرا رہا ہے تو یہ چیزیں مقصود بن گئیں کیا بن گئیں مقصود بن گئیں اب یہ تابے نہ رہی تو گویا مشتری نے جب وہ زمین خریدی تو بلڈنگ بھی مقصود ہوئی باغ بھی کیا ہو گیا مقصود ہوا تو معلوم ہوا جو اس نے سمن ادا کیے وہ سارے زمین کے بدلے میں نہیں تھے بلکہ کچھ زمین کے بدلے تھے اور کچھ بلڈنگ کے بدلے تھے یا باغ خریدا تھا تو کچھ پیسے زمین کے بدلے تھے اور کچھ پیسے اس کے درختوں اس اس درختوں کے بدلے میں تھے اور تو لہذا اب جب شفی لے رہا ہے تو ان دو میں سے صرف ایک چیز اس کو مل رہی ہے یعنی زمین اور دوسری چیز نہیں ہے تو دوسری چیز کے پیسے بھی اب اس پر ضروری ایم. سمجھ میں آیا ایم. تو یہاں وہ چیز مقصود بن گئی بھائی سمجھ میں آیا تابے نا... اب تابع والا حکم نہیں ہے اس کا ایم. تو مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی پچھلے مسئلے میں وہ چیزیں ہلاک ہوئی تھیں آسمانی آفت کی وجہ سے تو وہ تابعہ تھی تابے والا ہی حکم ہم نے رکھا اور سمن کے اس کے مقابلے میں سمن میں سے بھی سے کچھ بھی نہیں ہم نے کہا اور یہاں پر جب مشتری کے اپنے عمل دخل سے یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں تو معلوم ہو یہ مقصود تھی کیا تھیں یہ مقصود بن گئی اور تابع نہ رہی جب مقصود ہوئی تو اس کے مقابلے میں بھی ہم نے کیا قرار دے دیے سمن قرار دے دیئے تو جب یہ چیز ختم کی تو اسی کے بقدر مشتریل بنا اور اگر توڑا مشترین عمارت کو قیل علی تو کہا جائے گا شفیع سے انشل اگر تو چاہتا ہے تو لے لے خالی زمین کو اس کے حصے کے بقدر یعنی سمن میں سے جتنا حصہ بنتا ہے اب صرف کیا لے لو اس کے حصے کے بقدر بھائی بھائی زمین عمارت سمیت پچاس لاکھ کی تھی بغیر عمارت کے کتنے کی ہے چالیس لاکھ کی تو مشتری سے کہا جائے گا زمین کو اس کے حصے کے بقدر پیسوں کے بدلے لے لو یعنی چالیس لاکھ میں چاہتے ہو تو زمین لے لو ان شی اور اگر آپ چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں بھائی ولِ سلم خزن نقزا اور اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس ملبے کو لے لے نقب وہ اکھڑی ہوئی عمارت بھائی یعنی ملبے کو کہتے ہیں ملبے کو یعنی شفیع کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ملبے کو بھی لے لے بھائی مشتری نے کیا کیا تھا زمین کو خریدا تھا اس میں عمارت کی اس نے کیا کیا سارے عمارت کو گرا دیا شفی نے شفا کیا اور شفے کے ذریعے اب اسے اختیار ہے چاہے تو زمین کے بدلے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ دے کر صرف زمین لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ قاضی صاحب میں کیا کروں گا زمین بھی تھی اس نے خریدی اور بلڈنگ بھی خریدی تھی بلڈنگ یہ گرا چکا لیکن ملبہ تو باقی ہے میں ملبہ بھی لوں گا کیا کروں <سؤال> گا ملبہ بھی لوں گا ملبے کے بھی پیسے لگا لے ساتھ بھائی وہ بھی میں لوں گا کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ پہلے وہ چیز تابع تھی کیا تھی اور اب کیا بن چکی مقصود بن گئی اب وہ تابعہ کا حکم نہیں گویا وہ ایک الگ چیز ہے اور شفا زمین میں ہوتا ہے بلڈنگ میں, میں, میں بھی کبھی ہو تو وہ ہوتا ہے. زمین کی وجہ سے ہوتا ہے اور اب وہ تابعہ ہے اب وہ تابے رہی نہیں اسے ہم نے الگ چیز کا حکم دے دیا جب الگ چیز کا حکم دے دیا تو شفا اس پر نہیں ہو سکتا صرف کس پر ہو سکتا ہے زمین پر ہو سکتا ہے تو زمین تو شفے کے ذریعے جبرن لے سکتا ہے لیکن اس ملبے کو شفے کے لیے جبران جبرن کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس ملبے کو لے لے یعنی جبرن نہیں لے سکتا ہاں اس کی الگ بے کرنا چاہے تو بے وہ دوسرا لازی ہے تو لے سکتا ہے بھائی اس سے بے کر لے لیکن جبرن شفے والے جیسے شفے میں جبرن زمین لے رہا ہے اس طرح جبرن وہ ملبے کو نہیں لے سکتا بھائی یہ مانا والا حصہ لگو نقزہ کہ وہ نہیں لے سکتا اس ملبے کو یعنی جبرا نہیں لے سکتا تو صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا بھائی کہ اگر وہ اس نے وہ عمارت یا باغ جو ہے آسمانی آفت کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے تو اس صورت کے اندر سمن میں کمی نہیں ہوگی اور پورے سمن جتنے میں اس نے وہ زمین خریدی تھی بلڈنگ سمیت وہ پورے سمند دے کر بلڈنگ وہ زمین لینا پڑے گی اور اگر اس مشتری نے کیا کیا اگر خود گرا دیا تو اس صورت کے اندر بھائی سمن میں اسی کے بقدر کمی ہو جائے گی اور شفیہ جو ہے اس کے ملبے کو جبرن نہیں لے سکتا بھائی وجہ کیا میں نے وجہ بتلائی بھائی آپ کو کہ بھئی اس صورت کے اندر جب پہلی مرتبہ وہ آسمانی آفت سے چیز حالات ہوئی ہے وہ بلڈنگ یا وہ باغ تو اس صورت میں وہ چونکہ توابع میں سے ہے تو ہم نے اسے تابے والا ہی حکم دے دیا کہ ایک چیز تو میں داخل ہوئی تھی اور اس کے مقابلے میں سمن کوئی نہیں سمجھ میں آیا تو اس کے مقابلے میں جب اس کے مقابلے میں لیکن جب اس نے خود اس بلڈنگ کے اندر اس کو خود گرایا ہے یا اس باغ کو اس نے خود اکھاڑا ہے گرایا ہے تو اس سورج کے اندر بھائی معلوم ہوا یہ بلڈنگ یا یہ باغ بھی اس کا مقصود تھا بھائی کیا تھا جب جبھی تو اس میں تصرف کر رہا ہے بھئی کے اندر کیا کر رہا ہے تصرف کر کے اس کو گرا رہا ہے معلوم ہو یہ بھی اس کی مقصود تھی بھائی معلوم ہوا اس کو اب تابع والا حکم نہیں دے سکتے بھائی معلوم ہو اس نے ایک چیز نہیں خریدی کتنی خریدی ہیں دراصل دو چیزیں ایک زمین خریدی ہے ان پیسوں میں اور ساتھ ساتھ اس کے بلڈنگ خریدی ہے تو دونوں چیزیں مقصود نہیں اب تابع والا حکم نہیں لہذا بلڈنگ گرائی ہے تو اس کے مقابلے میں اب سمن میں بھی اسی کے بقدر کمی ہو جائے گی اب تابع والا حکم نہیں بھائی سمجھ میں آیا اور نیز اس صورت میں اب وہ ملبے کی ملبہ بھی شکیہ نہیں لے سکتا اس لیے کہ جب وہ مقصود ہوئی مقصود ہو بھائی گویا اس نے وہ چیز الگ خریدی ہے زمین کے ساتھ تو زمین کے اندر تو شفا ہو سکتا ہے اس چیز کے اندر اب اس کے ملبے کے اندر شفا نہیں ہو سکتا وہ جبرن نہیں لے سکتا ہاں الگ بیک کر لیتا ہے اب دوسرا راضی ہو جاتا ہے تو پھر لے سکتا ہے بھائی وہ پھر الگ بہ کرنا پڑے گی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی الگ بیک منبتا سمرا شفیو بھی سمرہا ایک آدمی نے زمین بیچی زمین بیچی زمین میں باغ تھا اور اس باغ کے درختوں پر پھل بھی لگے ہوئے تھے اور آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ جب زمین بیچے یا باغ بیچے تو پھل بیگ کے اندر شامل نہیں ہوتے درخت وغیرہ اور بلڈنگ تو شامل ہو جاتی ہیں کیونکہ درخت اور بلڈنگ وہ ہمیشہ لگی رہنے کے لیے ہوتے ہیں بلڈنگ کیا ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے یا کچھ دنوں کے لیے بنائی جاتی ہے नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। ہمیں اسی طرح درخت اگائے جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے وہ ہوتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے नहीं, नहीं, नहीं। وہ مستقل طور پر ایک چیز ہوتی ہے اور جو پھل لگا ہے وہ پھل ہمیشہ کے لیے یا وہ ہر سال اتارا جاتا ہے <تصفيق> ہر سال اتارا جاتا ہے تو لہذا اب یہ جو پھل ہیں یہ مستقل لگا رہنے کے لیے نہیں ہوتا یہ تو اتارنے کے لیے ہوتا ہے لہذا اس کا حکم تابع والا نہیں اب کوئی شخص کسی کو زمین بیچتا ہے اس میں درخت ہیں درختوں پر پھل لگا ہوا ہے تو پھل بے کے اندر داخل نہیں ہوں گے ہاں البتہ اگر مشتری نے اس کی شرط لگا دی میں یہ زمین خریدتا ہوں لیکن پھل بھی ساتھ ہوں گے بھائی کیا ہوں گے ہاں انہی پیسوں میں پھل بھی سارے ساتھ شامل ہوں گے تو پھر تو ٹھیک ہے گویا وہ بھی ان کی بھی کیا ہو گئی الگ میں ساتھ میں بے ہو گئی اب یہی صورت بناؤ ایک آدمی نے دوسرے کو باغ بیچا اور باغ کے درختوں پر کیا لگا تھا آم. پھل اور اس نے شرط لگا دی کہ باغ خریدتا ہوں پھل سمیت, پھل سمیت پھل سمیت اب تو پھل بھی داخل ہو گئے پے میں اب اچھا اب شفیع نے شفا کیا شفی نے کیا کیا تو کیا سوفے کے ذریعے اب وہ ان پھلوں کو بھی جبرن لے لے گا یا نہیں لے گا کہتے ہیں بھائی یہ پھل بھی اب تابع بن جائیں گے اور اس نے مثلا باغ پھلوں سمیت زمین سارا کچھ دس لاکھ میں خریدا ہے تو یہ بھی کیا کرے گا دس لاکھ میں سارا باغ پھلوں سمیت لے لے گا س... پھلوں سمیت لے لے گا لیکن اگر مشتری نے کیا کیا بھئی اچھا پہلے یہ سمجھ لو بھئی کیا وجہ ہے ابھی تو آپ نے بتایا مسئلہ کہ بیگ کے اندر جب درخت بیچے جائیں تو پھل جو ہیں وہ بیڑ کے اندر داخل نہیں ہوتے وہ تو اتارے جانے کے لیے ہوتے ہیں وہ تو مستقل لگے رہنے کے لیے ہوتے ہی نہیں بلڈنگ تو تھی تابے باغ بھی کیا تھا تابے کیونکہ وہ مستقل لگا رہنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ تبان داخل زمین کی بیک کرو گی اس میں جو کمرے ہوں گے وہ بھی خود بخود تبان داخل ہو جائیں گے زمین کی کرو گی اس کے اندر درخت ہوں گے وہ خود بخود کیا ہو جائیں تبان بہ کے اندر شرط لگائیں یا شرط نہ لگائیں لیکن اگر پھل لگے ہوں آپ نے مسئلہ پڑا تھا وہ خود بخود بہ کے اندر داخل معلوم ہو وہ تابع نہیں ہے لیکن یہاں آپ کیا بنا رہے ہیں ان کو تابے بنا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کہ شفیع کیا کرے گا پھل سمیت لے لے گا پہلے بتایا وہ تابے نہیں اب ان کو کیا بنا دیا آپ نے تابے سمجھ میں کہتے ہیں بھائی وجہ یہ کہ پھلوں کا اتحصال چونکہ پیدائشی ہے اس لیے ہم نے اس کو تابعہ کا حکم دے دیا کیا کیا تابع کا حکم دے دیا اور مشتری نے خریدتے وقت پھلوں سمیت لیا تھا تو شفی بھی کیا کرے گا پھلوں سمیت کیونکہ یہ پیدائشی سال ہے تو اس کو ہم نے تابع والا حکم دے دیا لیکن اگر مشتری نے کیا پھل اتار لیے اب والا جب پھل اتارے تو وہ مقصود ہو گئے اور مقصود ہوئے تو اس کے اب سمندھ میں اس کے مطابق کمی کی جائے گی کیا, کیا جائے گا سمنگ ساری سمجھ میں آ گئی بھائی وہ منی نقلی ہاتھ سا مرن اور جس نے خریدی کوئی زمین والا سا مرن اور اس کے درختوں پر پھل تھا خزا ہفی اور ہا تو لے لے گا شفیع اس کو سمر اس کے پھلوں سمیت وہ جدہ مشتری جدہ کا مانا ہوتا ہے پھل توڑنا پھل اتارنا وہ ان جدمشتری اور اگر مشتری نے کیا کیا پھل کو اتار لیا او شفی سے کیا ہو جائے گا اس کا حصہ ہو جائے گا مولانا سمجھ میں آیا سمجھ میں اسی کے بقدر کمی ہو جائے گی کیونکہ پہلے تو ہمیں تابع ہم نے تابے والا حکم دیا تھا لیکن اب کیا ہو گیا مقصود بن گیا بھائی وہی بداری کن راہ اچھا بھائی بھائی بائے جب کوئی کسی سے کوئی چیز زمین وغیرہ خریدتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے مشتری خریدتا ہے کسی سے کوئی چیز تو مشتری کو شریعت نے خیار رویت دیا ہے اچھا اور اسی طرح یہ <تصفح> <طرح تصفح> بند کرو بھائی اسی طرح بس اسی طرح مشتری کو شریعت نے خیار ایب بھی دیا ہے چیز میں کوئی ایب نکلا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے اب شفیہ نے شفا کیا اور تو ایک گھر اس نے لے لیا شفا کے ذریعے تو کیا اسے خیار رویت حاصل ہوگا اس نے تو پہلے گھر اندر سے نہیں دیکھا ہوا تھا اب یہ کیا اس نے اندر گھر دیکھا اور اسے پسند نہیں آیا تو کیا وہ واپس کر سکتا ہے خیار رویت کی وجہ سے یہ نہیں کر سکتا کہتے ہیں ہاں یہ بھی کیا کر سکتا ہے گھر کو واپس یہ شفیع بھی دراصل ایک مشتری ہی ہے یہ پیسے دے کر ایک چیز لے رہا ہے لہذا اور جیسے مشتری کو خیال رویت ہوتا ہے کسی بھی خیال رویت ہے چیز دیکھی پسند نہیں آئی تو کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے اسی طرح جب مشترک خریدتا تھا اور اس میں کوئی عیب کا پتہ چلتا تھا جو بائی کے پاس بھی آیا ہو تو مشترک کو کیا حق دیا تھا شریعت نے خیار عیب کا کہ وہ عیب کی وجہ سے چیز واپس کر سکتا ہے تو یہاں شفیع کو بھی یہ حق حاصل ہوگا وہ بھی کیا کر سکتا ہے گھر اس نے لے لیا چھپا کے ذریعے پیسے بھی دے دیے سارا کچھ ہو چکا ہے لیکن گھر کے اندر گیا دیکھا تو اس کی تو چھتیں ٹپکتی ہیں حیب نکل آیا یہ کیا کر سکتا ہے اس ایب کی وجہ سے اس کو واپس کر سکتا ہے لیکن تھوڑا فرق ہے مولانا بے کے باپ میں اگر بھائی یہ کہہ دیتا تھا بھائی چیز آپ میں کسی ایب کا ذمہ دار نہیں میں کسی عیب کا کے وقت وہ کہہ دیتا تھا میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ابھی سے دیکھ لو جو کچھ عیب آپ نے دیکھنے ہیں بھائی بعد میں مجھے نہ کہنا تو بعد میں اب کوئی عیب نکل بھی آتا تھا لیکن بائے چونکہ اپنی برآت کا اظہار کر چکا ہے لہٰذا اب بائے ان یو کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور وہ چیز اب اس کو واپس پڑھا تھا یا نہیں آپ نے بھائی لیکن شفا میں ایسا نہیں ہو سکتا شفا کے اندر بھائی شفی نے شفا کیا اور مشتری سے اب وہ گھر لے رہا ہے مشتری نے کہا بھائی میں کسی ایپ کا ذمہ دار بعد میں نہیں ہوں گا بھائی میں بری ہوں ہر ایپ سے کہتے ہیں وہ چاہے یہ کہہ بھی دے پھر بھی وہ عیب سے بری نہیں ہو سکتا بلکہ اگر بعد میں کوئی عیب نکل آیا تو شفی کیا کر سکتا ہے اس عیب کی وجہ سے اس گھر کو واپس بھائی کیا وجہ ہے بے کے بعد میں وہاں برآت ہو جاتی تھی یہاں پر وہ بری نہیں ہوتا وجہ کیا ہے کہتے ہیں بھئی دونوں بیگوں میں فرق ہے وہ بیع تھی باہمی رضامندی سے اور یہ بیع کس قسم کی ہے جبرن یہ تو جبرن بیع ہو رہی ہے جبرن مشتری سے ہم ایک مکان لے رہے ہیں تو اب اس کی برآت کا کوئی اعتبار نہیں وَإذا شفیع بداری اور جب فیصلہ کر دیا قاضی نے شفیع کے لیے گھر کا یا فیصلہ کر دیا گیا شفیع کے لیے گھر کا وہ لم اور اس نے اس کو دیکھا نہیں تھا فلاح یعنی پہلے دیکھا نہیں تھا فلاح خیارویتی تو اب اسے بھی کیا حاصل ہے خیارے ہاں پہلے دیکھ چکا ہے پھر تو خیار رویت نہیں ہے بھائی فین و جد فلا اگر اس, اس نے کوئی عیب پایا تو اس کے لیے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس گھر کو واپس کر دے سا کی وجہ سے مشتری شرط البرا تمین ہو اگرچہ مشتری نے شرط لگائی تھی اپنے بری ہونے کی عیب سے اگرچہ مشتری نے شرط لگائی تھی مین ہو امین عیب سے بری ہونے کی شرط لگائی تھی مسئلہ یہ بھائی بعض اوقات بے میں پیسے نقد دیے جاتے ہیں اور بعض اف بعض صورتوں میں بے کے اندر مدت متعین کر دیتے ہیں اب ایک آدمی نے دوسرے سے ایک مکان خریدا اور کہا کہ پیسے میں آپ کو ایک سال بعد ادا کروں گا تو یہ بے مجل ہوئی کیا ہوئی مجل سمن اس میں مجل ہے مولانا مدت مقرر ہے وہ سمن کب دے گا ایک سال کے بعد اب یہ مکان جو سمن جس میں سمن مجل ہے اس میں شفیع نے شفا کیا اور اس مکان کو لے لیا تو کیا اب شفیع بھی پیسے اسی سال کے بعد دے گا یا فوری دینا پڑیں گے کہتے ہیں بھائی پیسے اس کو فوری دینا پڑیں گے یا چاہے تو فی الحال مکان ہی نہ لے شفا کر لیا طلب وغیرہ ساری کر لی قاضی کے پاس بھی چلا گیا سمجھا ہے؟ لیکن مکان ابھی اس سے لے نہ قبضہ نہ لے بلکہ مکان کب لے جب ادت پوری ہو جائے تو اگر فی الحال لینا چاہتے ہو تو شفیع کو کیا کرنا پڑے گا فی الحال سارے پیسے دینے پڑیں گے اور اگر وہ کیا چاہتا ہے کہ نہیں میں مجھے بھی پیسے کب دینا پڑے ایک سال کے بعد تو اب اس کو اختیار ہے پھر ایک سال تک اس سے زمین لے ہی نا زمین ہی اس وقت لے جب کہ جب کیا ہو جائے مدت پوری ہو جائے تو اس وقت زمین لے لے اور پیسے دے دے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ زمین ابھی لے لے اور کہے بھائی کو ایک سال دیا تھا تو مجھے بھی کیا مل گیا یہ درست نہیں کیوں کہتے ہیں وجہ یہ بھائی بھائی وہ جو مشتری تھا وہ تو نیک آدمی ہے تبلیغی آدمی ہے بھئی. تو بھائی تو بائیں تو راضی ہے کہ اس نے ایک سال بعد بھی یہ کیا کرے گا اس پر اعتماد ہے اس کا ایک سال بعد مجھے پیسے دے دے گا لیکن اس پر اعتماد ہونے کا یہ معنی نہیں تو ہر شخص پر اس کا اعتماد ہو ہو سکتا ہے اس کا شفیع پر اعتماد نہ ہو لہذا شفیق کے لیے مدت ہم ثابت نہیں کر سکتے بلکہ اس کو اختیار ہے چاہے تو نقد سمن دے کر ابھی لے لے اور چاہے تو مدت کے پورا ہونے کا انتظار کرے اور اس وقت زمین لے لے وہ سمن مجل اور جب خریدا کسی نے گھر کو سمن مجل کے بدلے میں یعنی ایسے سمن کے بدلے جن میں مدت مقرر کی گئی ہے شفیع بل تو شفیق کو اختیار ہے انشاء سمن ان شاء الحدہ چاہے تو اس کو لے لے کس کے بدلے میں سمن خالی کے بدلے میں یعنی فوری سمن کے بدلے میں یعنی نقد سمن کے بدلے میں وہ ان شا اور اگر چاہے تو صبر کرے اجلو یہاں تک کہ مدت گزر جائے مدت پوری ہو جائے سو مایا کو پھر اس کو لے لے ہاں قاضی وغیرہ کے پاس باقی ساری طلبیں ابھی کرنا پڑیں گی یہ نہیں اگر ان کو چھوڑ دیا تو پھر تو شفائی کیا ہو جائے گا بس ہاں زمین کو لے نہ ابھی فی الحال قبضہ نہ کرے اس پر وہ بال قسمتی بھائی دیکھو صورتیں مسئلہ یہ یہ زمین یہ جو ایک کنال کا پلاٹ ہے یہ میرے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے میں نے اور زید نے پیسے ملا کر خریدا اب اس میں سے کون سا حصہ میرا ہے اور کون سا زید کا کوئی ہم نے تقسیم کی ہے نہیں تقسیم نہیں کی تو اس ساری زمین کے ہر ہر حصے کے اندر جو حصہ بھی پکڑو آدھا میرا آدھا زید جو حصہ بھی پکڑو آدھا میرا آدھا زید کا تو ہم ہر ہر حصے میں شریک ہیں تقسیم سے پہلے اب ہم دونوں نے آپس میں تقسیم کی زید نے کہا آؤ بھائی آدھے پیسے آپ کے تھے آدھے میرے تھے آؤ بھائی زمین تقسیم کر لیتے ہیں چنانچہ ہم نے زمین کی حد لگا دی آدھی آدھی زمین تقسیم کر لی آدھی اس نے لے لی, لی آدھی میں نے لے لی, لی جب آتی میں نے لی اور آتی اس نے لی تو کیا ہمارے پڑوسی اب ہم اس پر ہم پر اس زمین پر شفا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے اس وقت کیونکہ یہاں بھی تو مبادلت المال بالمال مال آ گیا کیسے بھائی دیکھو زمین کا یہ شمالی حصہ میں نے لیا ہے اور جنوبی حصہ کس نے لیا ٹھیک ہے اب آپ بتائیے یہ جو جنوبی حصہ تھا زید کو کے پاس جو آیا ہے اس کے ہر ہر جز میں میرا حصہ تھا یا نہیں تھا میں نے وہ حصہ کس کو دے دیا زید کو اور بدلے میں میرے والے حصے میں ہر ہر جز میں اس کا بھی بدلے میں یہ اس سے لے لیا سورت سمجھ میں آ تو موبائل رس المال مل مال آیا یا نہیں آیا تو مبادلہ آ گیا اور مبادلہ جب آ گیا تو بالمال یہی تو کیا ہے بیع ہے اور جب بیع ہو زمین کی تو اس میں کیا کرتا ہے کا حق مل جاتا ہے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہاں مبادلہ بھی بن رہا ہے من وجہ لیکن یہاں پر اپنے اپنے حصے دراصل دونوں الگ کر رہے ہیں من کل نل وجہ یہ مبادلہ نہیں ہے پورے اعتبار سے یہ مبادلہ <تصفيق> مین وجہ بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو مبادلہ ہے دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں نے کیا کیا ہے اپنا اپنا حصہ الگ کیا ہے مبادلہ نہیں بلکہ کیا کیا, کیا ہے اپنا اپنا حصہ مجھایا تو مجھایا اس میں یہ پوری طرح مبادلہ نہیں ہے مین وجہ مبادلہ ہے اور مین وجہ اپنا اپنا حصہ لینا ہے لہذا اس کے اندر شفہ نہیں کیا جا سکتا شفا مجھایا مجھایا سمجھ میں اپنا اسی لیے اس میں اپنا اپنا حصہ دونوں لے رہے ہیں اسی لیے اس میں جبر بھی جاری ہوتا ہے میں نے اور زیر نے اور خریدی تھی اب میں نے زہد کو کہا آؤ بھائی تقسیم کریں زیر مانتا ہی نہیں اب میں پریشان ہوں بھائی میں نے تو گھر بنانا ہے اس کے اندر وہ مان ہی نہیں رہا تقسیم پر تو میں قاضی کے پاس جا سکتا ہوں کہ قاضی صاحب یہ دونوں زمین ہم دونوں نے خریدی ہے آپ جیسے کہیں اور یہ ہم دونوں میں زیر زمین تقسیم کروائیں تو قاضی اس کو کیا کرے گا مجبور کرے گا کہ زمین تقسیم کرو حالانکہ بیع کے اندر قاضی کسی کو جبرن بے کروا سکتا ہے نہیں بھائی معلوم ہوا اس میں اپنا اپنا حصہ بھی لینا ہے بیع مبادلہ بھی ہے اور اپنا اپنا حصہ بھی لینا ہے اس لیے تو اس میں جبر جاری ہوتا ہے لہذا یہ مین کل وجہ ہر پورے طور پر چونکہ یہ مبادلہ نہیں ہے لہذا اس کے اندر شفا بھی نہیں کہتے ہیں وہی زخت سمشورہ کا اور جب تقسیم کیا شریکوں نے زمین کو جائیداد کو فلا شفاتہ لی جا رہی قسمتی تو شفے کا حق نہیں ہے ان کے پڑوسی کو بالقسمتی تقسیم کی وجہ سے وہی دار فصل شفیع اور صورت مسئلہ یہ میں نے ایک زمین خریدی زمین خریدنے کے بعد میں نے ابھی اس کو دیکھا نہیں تھا اچھا جب میں نے زمین خریدی پڑوسی ساتھ والے کو پتا چلا زمین بکی ہے لیکن اس نے شفا چھوڑ دیا کہ میں شفا نہیں کرتا میں نے پسند نہیں آئی میں نے خیال رویت کی وجہ سے تو کیا اب خیار رویت کی وجہ سے جب میں نے زمین واپس کی اور پیسے اپنے واپس لے لیے تو کیا اب پھر اس پڑوس اب بھی دوبارہ مبادلت المال آیا یا نہیں آیا آیا, آیا بھائی تو اب پھر کیا پڑوسی کو شفے کا حق ہوگا کہتے ہیں نہیں بھائی کہ خیار رویت کی وجہ سے جب کوئی چیز واپس کی جائے تو پھر اس صورت میں شفیق کو شفے کا حق نہیں ملتا اسی طرح خیار شرط میں بھی اسی طرح ہے میں نے ایک زمین خریدی بھائی اور کس کے ساتھ خریدی خیار شرط کے ساتھ میں نے کہا مجھے اختیار ہے تین دن کا تین دن میں میں چاہوں تو اس طاقت کو کیا کر سکتا ہوں فسخ کر سکتا ہوں ساتھ والے پڑوسی کو پتا چلا زمین بکی ہے اس نے شفا کا اسے حق تھا لیکن اس نے کہا نہیں بھائی میں شفا نہیں کرتا اب اس تین دن کے اندر پھر میں نے کیا کیا وہ زمین واپس کر دی خیار شخص کی وجہ سے اس کی وجہ سے تین دن کے اندر اپنا حق میں نے استعمال کیا اور اس حق کو پھنس کر دیا تو کیا اب اس خیار شرط کی وجہ سے جب زمین میں نے اس کو واپس کی اور اسے پیسے واپس لے لیے تو پھر مبادلت المال بالمال آیا کیا اب پھر شفیق اور شفے کا حق ہوگا کہتے ہیں نہیں بھائی خیار شرط کی وجہ سے بھی چیز کو واپس کیا جائے تو شفیق کو شفیع کا حق نہیں یہ صورتیں سمجھ میں آ بھائی کیوں نہیں حق بھائی شفیق و شفے حق کیوں نہیں ہے یہاں بھی تو مبادلت المال بالمال بل مال رویت کے اندر واپس کر رہے ہیں تو بھی مبادلت المال بالمال ہے میں زمین اس کو دوں گا اور اپنے سمن اسے واپس لے لوں گا خیال شخص کے اندر بھی زمین میں اس کو دوں گا اور اپنے سمن اسے واپس لے لوں گا تو مبادلت المال بالمال مال آ گیا اور یہ تو یہ تو بیگ ہے لہذا اب کیا ہونا چاہیے شفیق و شفے کا وجہ یہ ماننا چاہیے جہاں خیارِ رویت اور خیارِ شرط کا باب پڑا تھا وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خیارِ شرط اور خیارِ رویت یہ مانیہ ہیں تمام بیار سے تو یہ خیارِ شرط اور خیارِ رویت کیا ہیں؟ مانیہ ہیں تمام بیار سے جب تک یہ ہے گویا ابھی بے پوری ہی اور بہ بھی پوری نہیں ہوئی اسی بہ کو یہ واپس ختم کر رہے ہیں تو گویا ہی فسک ہو گئی تام ہونے سے پہلے انہوں نے بہ کو کیا کر دیا اور جب فسک ہوئی تو گویا بہ ہوئی ہی نہیں سرے سے بالکل ہوئی نہیں اور جب بہ ہوئی ہی نہیں تو اس صورت میں کوئی شفیق و شفے کا ہوتا ہے حق نہیں, نہیں جب بہ بالکل ہوئی نہیں سرے سے تو شفیق و شفے کا حق بھی نہیں ہوتا بھائی اچھا تیسری صورت بھائی میں نے زمین خریدی گھر خریدا لیکن گھر خریدنے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو اس میں عیب نکل آیا اس کی تو چھتیں ٹپکتی ہیں بھائی اب میں اس عیب کی وجہ سے وہ گھر واپس کرتا ہوں تو یہ خیال عیب سے واپس کر رہا ہوں تو کہتے ہیں خیار عیب میں اب دو صورتیں ہیں یا تو دونوں یہ ویسے قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی واپس کر دے گا یا قاضی کے فیصلے سے واپس کرتا ہے اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر واپس کرتا ہے خود ہی چلا گیا کہ بھائی آپ کے مکان میں یہ آئے تھا چھتیں ٹپک رہی ہیں اپنا مکان واپس لو اس میں عائد ہے اور مجھے میرے پیسے دو بھائی مجھے شریعت نے حق دیا میں آئے کی وجہ سے واپس کر سکتا ہوں اس نے آرام سے بھائی نیک آدمی تھا بھائی اس نے مجھے پیسے دے دیے اور مجھ سے میرا تو مکان لے لیا تو یاد رکھو ہم دونوں تو یہ دراصل بیع کو فسخ کر رہے ہیں لیکن تیسرے شخص کے حق میں یہ کیا ہے بیع اس لئے کہ خیارے عیب یہ تمام بیعت سے مانعہ نہیں ہے خیارے عیب کے ہوتے ہوئے بیعت تام ہو چکی ہے البتہ عیب کے ذریعے آنے کی وجہ سے بے کو کیا کیا جا سکتا ہے پچھلی تو سخیارے شرط اور خیارے رویت میں تو بہت تام ہی نہیں ہوئی تھی یہاں بہ کیا ہو چکی ہے تام ہو جب بہ پوری ہو گئی سمن کے ہوئے زمین میری ہو گئی اب پھر میں کیا کر رہا کر رہا ہوں زمین اسے دے رہا ہوں واپس اور اس سے پیسے تو پھر ایک اور بیگ ہے مبادلت المال بالمال آیا مالانا تو یہ ایک اور بیگ بن گئی تو ہم دونوں تو آپس میں کہہ رہے ہیں یہ فصل لیکن کسی تیسرے کے لیے یہ فصح ہمیں اپنے نقص پر تو ولایت ہے ہم نے اپنے حق میں اس کو فسخ کیا لیکن تیسرے کے حق میں ہم اس کو فسخ قرار نہیں دے سکتے اس کے حق میں یہ کیا ہو جائے گی بیا جدید اور جب بھی بیاہ جدید پائی جائے پڑوسی کو کس چیز کا حق ہو جاتا ہے تو وہ پہلے شفے کو چھوڑ چکا تھا لیکن اب ایٹ کے ذریعے جب آپ واپس کر رہے ہیں اسے پھر کیا مل جائے گا شفے کا حق مل جائے لیکن اگر خیار آئے میں قاضی کا فیصلہ آیا میں اس کے پاس گیا مکان واپس لو اس میں عیب ہے اس نے انکار کر دیا میں قاضی کے پاس چلا گیا قاضی صاحب نے فیصلہ کیا جی کہ یہ مکان واقعی اس کے پاس دیار آیا تھا اور اس کو واپس کیا جائے بھائی قاضی نے ہم دونوں کے درمیان بے کو فسخ کر دیا آپ مولانا شفی شفا نہیں کر سکتا اس لیے کہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے جب اس نے بے کو فصح کر دیا تو سب لوگوں کے حق میں بے کیا ہو گئی لہذا جب قاضی فیصلہ کرے تو میں شفے کا حق نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وہ دارن اور جب خریدا کسی نے کوئی گھر فصل لما شفیع اور شفی نے کیا کیا شفے کو چھوڑ دیا ثم ردہ المشتری پھر اس دھر کو واپس کیا مشتری نے بخیاری رویتین او بشرتین کس کی وجہ سے خیار رویت یا خیار شرط کی وجہ سے او بعیب بقضاء قاضین یا کسی عیب کی وجہ سے خیار عیب کی وجہ سے واپس کیا بقضاء قاضین کس وجہ سے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے فلا شفعت لشفید تو شفیق کو شفیق کا حق نہیں نہیں خار رویت اور خیال شرط میں کیوں نہیں کیونکہ وہ وہاں تو بے ہی تام نہیں ہوئی تھی پہلے سے بے کو ختم کر دیا اور خیار عیب میں جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو گویا سب کے حق میں کیا ہو گیا فسخ ہو گئی ہوئی گویا کہ ہوئی ہی نہیں تو قزا کا تعلق بے ایب ان سے ہے بھائی سمجھ میں ایب فلا شفت شفیت اور شفیق کو شفا کا حق نہیں ہوگا وَاِن رد بغیر قاضی اور اگر اس نے زمین کو واپس کیا بغیر قاضی کے فیصلے کے یہ صرف کس صورت میں ہے خیار عائب کی بات چل رہی ہے بس اور قاضی کے فیصلے کے بغیر ق... خیار عیب کی وجہ سے زمین کو واپس کیا اوتقاء یا, یا دونوں نے کیا کیا کالا کر لیا پھل شفیش شفی کو کس چیز کا حق ہوگا شفی کا حق ہوگا ایک یاد ہے یا بھول گئے بھائی یہ کالا کس کو کہتے تھے آخت کو آپس میں پھنس کرنا بھائی میں آپ سے میں ایک شخص سے میں نے ایک مکان خریدا مکان خریدنے کے بعد چند دن بعد پھر میں اس کے پاس چلا گیا کہ بھائی میں یہ مکان آپ مجھ سے واپس لے لیں اکالا کر لیں بھائی کیوں واپس کرتے اس نے کہا نہ میرے نہ خیار روئے کی وجہ سے میں پہلے سے مکان دیکھ چکا تھا بہ سے پہلے میں نے دیکھا تھا لہذا مجھے خیار روئے تو حاصل ہی نہیں نیز میں نے کوئی خیار شرط بھی اپنے لیے نہیں رکھا تھا نیز اس میں کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہیں ہے لیکن میں واپس کر رہا ہوں بھائی, بھائی مجھے کہتا ہے بھائی کیوں واپس کرنا چاہتے ہو بھائی کیا وجہ میں نے کہا بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اشد ضرورت ہے آپ مہربانی فرمائی رکھیں کوئی عیب نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کی مہربانی ہوگی اب اس کی مرضی ہے لینا چاہے لے لے نہ لے تو نہیں لینا چاہتا تو نہ لے لیکن وہ نیک آدمی تھا سمجھ میں اس نے کیا کیا لاؤ بھائی مکان دے دو اور پیسے میرے حوالے کر دیے بھائی پیسے میرے حوالے کر دیے یہ ہے اقالہ تو اب اقالہ ہم دونوں تو بے کو فصق کر رہے ہیں لیکن ہمیں دوسروں پر ولایت حاصل ہے ہمارا فسخ دوسروں کے حق میں بھی فسخ ہی کہلائے گا نہیں ہمارے حق میں تو فسخ ہے دوسروں کے حق میں یوں ہے کہ وہ مجھے اب سمند دے رہا ہے اور میں اسے مکان دے رہا ہوں تو مبادلت المال بالمال مال آیا تو یہ کیا ہوئی بے تو باقی سب لوگوں کے حق میں یہ بے ہو گئی لہٰذا جب بہ ہوئی تو شفیع کیا کر سکتا ہے اسی لیے کہا اوتقا اللہ یا دونوں نے آپس میں کیا کیا کالا کیا پل شفیع شفا تو اس صورت میں بھی شفیع کو شفیع کا حق ہے چلیے بس مولانا المر اللہ عالم شفیق